أعوذ بالله بالسمع العليم من الشيطان العليم من همزه ونفسه ونفسه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُمُوا إِذُ اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا وَقَالَ جَلَّ وَعْلَا فِي مُقَامٍ آخر وَصَالِعُوا إِلَى مُغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُّهَا السَّمَاوَاتُ وَالْقَرْنِ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 ہم نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں سرمایا یہ وہ لوگ ہیں لال کر سونا وڑا یا رول وڑا یہ توقع کہ یہ کسی سے دم نہیں کرواتے تھے ورا یو بخش نہیں لیا کرتے تھے وڑا رکھ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 گرو کرتے ہی تمام سب سباہ جھڑ جائیں گے فنا کا ان کا ان بوا کا وجہ کرجل پھر اس کے بعد اگر تو اپنے ماتھے کو اپنے سہرے کو اللہ ازر کے لیے رکھ دے اور جکا دے خرچ کا بن خطایا کا کئی تو تو اپنے کا سے ایسے نکل جائے گا جیسے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 راق الذين أنعمت عليهم غير المغهوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم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 Walqu la hakati Allah alla ku fioon Waidara a tijaratan arulaanin fa wo ilayha watarakku kapaima Quma in dalah qayrun من Allahwi maminattijawa wa qayron wa si. او Allah... آ اللہ اطبا اللہ اکبر <تصفيق> اللہ بہ اشوام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر اغفر الله, أكبر الله.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 اللهم اتفهم سفاءا كاملا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإقرام اللهم اتفهم سفاءا كاملا عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر السقما يا ذا الجلال والإقرام اللهم انا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواطينا بيدك ماظ فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك